جس سے ہم اور ہو رہے ہیں میں شہر سے درخواست کرتا ہوں کہ اس برسے مسلسل کو جاری رکھیں الحمد و السلام وسفلا سید المرسلین اما بعد ترتیب کے لحاظ سے تو آپ جانتے ہیں کہ اب کون سا چیپٹر ابھی آپ کے پاس تفصیل کی اقسام چلیں اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں پھر کئی چیزیں آپ درمیان میں چھوڑنا پڑیں گی اور میں قواعد کو زیادہ ہم یہ دوں گا تو قواعد کی طرف بڑھیں گے تو تفسیر کے اقسام کے نام کیا لکھے ہوئے ہیں آپ کے یہاں <لتابق> <لتابق> تفسیر الماصور <دلوقتي> یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں تفسیر بل اور تفسیر بالرائے یہ تقسیم ہے کچھ لوگوں نے کی ہے کہ کہتے ہیں کہ تفسیر جو ہمیں ملی ہے یہ دو طرح کی ہے جو تفسیر موجود ہے ہمیں ملی ہے یہ دو طرح کی ہے معصور کا من ہے نقل شدہ پہلے لوگوں سے منقول پہلے لوگوں سے نقل کی گئی روایت کی گئی کہتے ہیں تفسیر دو طرح کی ہے ایک وہ ہے جو روایت کی گئی ہے اور یہ لفظ بولا جاتا ہے تفسیر قرآن بال کے اوپر اور اس تفسیر کے اوپر جو نبی وسلم کی حدیث سے کی جاتی ہے اور اس تفسیر کے اوپر جو صحابہ اکرام کے اقبال سے کی جاتی ہے اور اس تفسیر کے اوپر جو تابعین کے اقبال سے کی جاتی ہے اس کے بعد جو تفسیر عربی لینگویج سے کی جاتی ہے اور رائے سے کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں تفصیل رائے کہ یہ رائے کے ذریعے تفسیر کی گئی ہے یہ ایک تقسیم ہے اس میں اس پہ گفتگو کی جا سکتی ہے کی گئی ہے اور میرا خیال ہے شاید کی تفصیلات میں نہ ہی داخل ہوں تو بہتر ہے باقی آپ جان چکے ہیں کیونکہ میں الگ سے آپ کو بتا چکا ہوں کہ تفصیل اگر قرآن کے ذریعے ہو رہی ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے آپ جان چکے ہیں اگر نبی وسلم کی حدیث کے ذریعے ہو رہی ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے صاحب اکرام کے اقوال کے ذریعے ہو رہی ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے صابئین کے ذریعے ہو رہی ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے عربی لینگویج کے ذریعے ہو رہی ہے تو کیا حصیت یہ سب کچھ تفصیل کے ساتھ ان کو میں بتا چکا ہوں اس لیے یہاں تفصیلات میں مجھے داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو براہ یہ ایک تقسیم ہے خود اس تقسیم کے اوپر بھی اعتراض کیا جا سکتا ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن پاک کی تفسیر جب قرآن پاک سے ہو تو وہ دو طرح کی ہے ایک پہلی قسم کو کیا کہتے ہیں سری دوسری کو کیا کہتے ہیں غیر سری اب جو سری ہے اس کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ وہ سب کے نزدیک حجت ہے معتبر ہے ہر کوئی اسے مانتا ہے لیکن جو تفسیر قرآن بالقرآن غیر سری ہے اس کے بارے میں گفتگو ہو سکتی ہے کہ یہ کس نے فقوا لگایا ہے کہ یہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے ہے اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو سر آنکھوں کے اوپر کون انکار کر سکتا ہے اگر صحابہ اکرام ہیں تو ان کا ایک اپنا اعتبار ہے وہ خود حجت ہیں اور اگر نیچے آپ آ جائیں گے پھر اگر اجماع ہے اس تفصیل کے اوپر تو ٹھیک ورنہ اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے کہ یہ تفسیر قرآن کے قرآن بنتی ہے یا نہیں بنتی تو یہ بہرحال مختصر گفتگو ہے اس بارے میں اس کے بعد آپ دیکھیے گا کیا ہے آپ کے ہاں جی چند اہم مفصل صحابہ ہے نام یہاں بھی میں تفصیل تفصیلات میں داخل نہیں ہوں گا اور اگر اللہ نے کبھی پھر موقع دیا اور یہی موضوع ہوا تو ان باتوں کو چھیڑیں گے لیکن فی الحال میں قواعد کو ہم یہ دوں گا اور ان کا بسلسری ذکر کرتے ہیں پہلے صحابی کون ہے <تصفح> ہاں تفسیر میں ان کا بہت بڑا مقام ہے نبی صلی اللہ سر میں ان کو دعا دی تھی کہ اے اللہ ان کو قرآن کا مفسر بنا اور باقی اور بھی اسباب ہیں وہ سارے آپ کے سامنے آپ کے سامنے تو خیر نہیں ہیں میرے سامنے ہیں لیکن بہرحال میں ان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہ رہا اس کے بعد اس کے بعد دلہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں ان کا تفسیر میں بہت بڑا مقام ہے اس کے بھی اسباب ہیں اس کے بعد کون ہیں آپ کے ہاں از <سلام> علی ہیں اس کے بعد چوتھے نمبر پہ کون ہیں ہے <سلام> بن بنکاب ہیں ابو <سلام> المنظرم کی کنیت ہے بن بنکاب ہیں یہ <سلام> چار صاحب کرام کا ذکر اگر میں چھیڑ دوں تو آپ کو بہت مزہ آئے گا کیوں مزہ آئے گا کیونکہ اس میں عادیش ہوں گی قواعد تو نہیں ہوں گے تو چونکہ مشکل موضوع نہیں ہے اس لیے آپ کو نیند نہیں آئے گی ٹھیک ہے تو لیکن یہ ایسا موضوع ہے کہ اس کے اوپر پھر کبھی گفتگو ہو جائے گی آگے کیا ہے چاند اہم مفسر تابعین. تابعین آگے کیا لکھا ہوا ہے مکی تابعین. یعنی کہ لوگوں نے جو تابعین مفسر ہیں ان کو تقسیم کیا ہے وہ مفسر جو مکہ میں تھے وہ جو مدینہ میں تھے اور وہ جو بسرہ اور کوفہ یعنی کہ عراق میں تھے اور چونکہ مکہ میں رہا کرتے تھے عبداللہ بن عباس صضی اللہ علاما اس لیے وہاں کے رہنے والوں کو کہا جاتا ہے عبداللہ ابن عباس کے شاگرد حالانکہ انہوں نے تفسیر دوسروں سے بھی لی ہے کیونکہ وہ سفر کرتے تھے وہ لوگ یا مکہ میں لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے یا وہ خود مدینہ آ جاتے تھے یا وہ کفا کا سفر بھی کر لیتے تھے لیکن بنیادی طور پہ ان کو عبداللہ ببن عباس کا شگرد مانا جاتا ہے اس لیے مکہ کے جو مفسر ہیں وہ عبداللہ ابن عباس کے شاگرد کہلاتے ہیں تو کون ہے نمبر ایک کون ہے سعید من جور اور یہ تابعی ہیں اور ان کا سنہ وفات میں نے لکھا ہوا ہے حفصی میں نے خصوصی طور پہ لکھا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اسلام نے ان لوگوں کو بھی مقام دیا جو رنگ و نسل, نسل کے لحاظ سے گرسی عرب نہیں تھے لیکن یہاں پہ اعتبار تقوی کا ہے علم کا ہے رنگ کا کوئی اعتبار نہیں یہ ہفشی ہیں لیکن امام ہیں تفسیر کے بہت بڑے امام آگے کون ہے دوسرے نمبر پہ مجاہد بن جبر ان کے بارے میں مقصد اتنا بتا دوں کہ ان کے بارے میں سفیا سوری کہتے ہیں کہ جب تفسیر مجاہد سے آ جائے تو تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے وہ تفسیر کافی ہے تمہارے لیے بہرحال آگے کرما ہیں یہ بھی ان کے شگرد ہیں آگے مدنی مدرسہ شروع ہو گیا ٹھیک ہے اور یہ کن کے شگرد ہیں یہ مدنی مدرسہ ہے مدنی چینل نہیں ہے دھیان سے ٹھیک ہے تو مدنی مدرسہ ہے اس میں پہلے کون ہیں ابو الہرین کے ذکر کئی بار آپ سن چکے ہیں آگے محمد بن کاب رقور دی ہیں آگے زید مسلم ادوی ہیں اور اس کے بعد اراکی مدرسہ ہے اس میں کون ہیں مسروق میں عیدا اور یہ جو عراقی لوگ ہیں یہ عبداللہ بن مسود کے شاگرد ہیں اور مدینہ والے بن بنکاب کے شگرد کہلاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ عراقی مدرسہ جو ہے یہ کوف اور بسرا کے اوپر مشتمل ہے اس میں مسروق میں عیدہ ہے آخر میں لکھا ہوا کہ کوفی ہیں لکھا ہوا ہے نا آگے عامر بن ہیں یہ کوفا کے ہیں کوفا کے بلکہ قاضی ہیں ان کا بھی لکھا ہوا آگے حسن بصری ہیں یہ انصاریوں کے ازاد کا غلام تھے اور آخر میں قزادہ ابن دیامہ صدوسی ہیں یہ پداشی طور پہ نبینا تھے اور تفسیر کے امام ہیں تو یہ بھی جلدی ہم نے ختم کر لیا ماشاءاللہ اللہ آگے چلیں آپ جی ہاں مدینہ کے اوبئی بنکاب بن بنکاب صاحب کرام جی؟, جی جی لکھا ہوا بھائی لکھا ہوا میں نے جی آگے اگلا چیپٹر کیا ہے میرے بھائی کتب تفسیر پہلے نمبر پہ کیا ہے تفسیر تبری یہ بے مثال کتاب ہے بے مثال کتاب ہے علم سے بری ہوئی ہے کون سا علم ہے جو اس میں موجود نہیں ہے اور ایسا کیوں ہو خود امام تبری کو دیکھ لیں آپ میں نے ان کے بارے میں کیا لکھا ہوا آگے دیکھیں مشہور امام مفسر محدث فقی متحد مقلی لغوی معرخ بلکہ جیسے امام الفر احمد اللہ کا ایک مذہب ہے امام مالک کا ہے ان کا مستقل مذہب تھا وہ الگ بات ہے کہ ان کو آگے جا کے شگوں شگوں کے شگ شگید بہت زیادہ میسر نہیں آئے تو وہ اس لحاظ سے یہ مذہب مٹ گیا کہ لوگ نہیں ہیں کتابوں میں آج م... یہ علم تو یہ ان کا مذہب موجود ہے اور ان کے مذہب کو اب لینے والے کون ہیں <تصفيق> کس <کی> لیے ہیں <تصفيق> الحمدللہ الحدیث ہر امام کے مذہب کو سمالے ہوئے ہیں حنفی امام و نیفا رحم اللہ کے مذہب کو لے کے بیٹھ گئے امام شافی کے ماننے والے امام شافی کے مذہب کو لے کر بیٹھ گئے امام مالک کے شگیرد امام مالک کے مذہب کو اور امام احمد کے امام احمد کے جو ماننے والے ہیں اور یہ حدیثوں کو اجازت ہے کہ ان چاروں کے مذہب کو بھی لیا ہوا ہے اور باقی جو کئی امام تھے ان کے مذہب کو بھی سنبھالا ہوا ہے جس کا جہاں پہ قرآن و حدیث کے مطابق ملتا ہے لے لیتے ہیں تو اب اماموں کا احترام کرنے والا پھر کون ہوا حدیث ہو گئی وہ نہیں کہ جنہوں نے یہ مسئلے لکھ چھوڑے ہیں کہ جناب یہ بتائیں کہ حنفی کی حنفی لڑکے کی شادی شافی عورت سے ہو سکتی ہے کہ نہیں اور شافی مرد کی حنفی عورت سے ہو سکتی ہے کہ نہیں ایک قول ہے کہ ہو سکتی ہے کیونکہ جیسے یہودیوں سائیوں سے ہو سکتی ہے تو ان سے ہو سکتی ہے دوسرا نہیں ہو سکتی ہے اب بتائیے اماموں کو ماننے والے کون ہوئے احترام کرنے والے کون ہوئے تو میرے بھائی الحمدللہ ہم تمام اما کلام کا صحیح ایمانوں میں احترام کرتے ہیں وہ احترام تو انہوں نے ہمیں سکھایا ہے ٹھیک ہے تو بہرحال یہ امام تبلیغ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کا اپنا ایک مذہب ہے آگے چلیے اس کے بعد ہے تفسیر ابن ابھی یہ اس لحاظ سے امام تبلی سے مختلف ہے کہ انہوں نے اپنی تفسیر میں صرف روایات لکھی ہیں تبصرہ نہیں کیا صرف روایات کہ فلاں صحابی نے یہ کہا اللہ کے رسول نے یہ کہا تابی نے یہ کہا یا تباہ تابی نے یہ کہا بس کون سا موقف راضے ہے کون سا ٹھیک ہے عربی لینگویج کے لحاظ سے دیگر اعتبار کے لحاظ سے یہ گفتگو انہوں نے نہیں کی صرف خالی تفسیر ہے اس کو صحیح معنوں میں اگر ان کو کہنا چاہے تو تفصیلیں معصور کہہ سکتے ہیں اس کو صحیح معنوں میں لیکن امام تبری کی جو تفسیر ہے اس میں معصور بھی ہے ان کی رائے بھی ہے ماشاءاللہ ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ انسان اچر کر اٹھتا ہے ماشاء تفسیر تفصیل تبری کی اٹھائیس یا تیس جلدی اور کتنی جلدی میں نے بتائی ہیں اور ان کی تفسیر بھی سن لیں اگر آپ نے موضوع چھیڑ دیا ہے تھوڑا سا کہ سبکی نے اپنے طبقات کو براہ میں لکھا ہے کہ جب وہ تفسیر لکھوانے لگے تھے تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ تفسیر کے لیے لکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ شاگردوں نے کہا کتنی ہوگی کہا تیس ہزار ورکوں کے اوپر مشتمل ہوگی شاگردوں نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے کہا چلو پھر مختصر لکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ تو مختصر کتنی ہے تین ہزار ورکے کتنے یہ <تصف> اس, اس معنی کے ورکوں کی بات کر رہا ہوں اور وہ آج کتنے بنے ہیں اٹھائی تیس جلدیں اگر وہ تیس ہزار وکیل کھواتے تو پچاس کہاں بھائی جب تین ہزار کے تیس جلدیں ہو گئی تین سو جلدیں ہوتی ٹھیک ہے دیکھیے اور مسلمانوں کا اعزاز دیکھیں میرے بھائیو احادیث تو احادیث کابین نے جو تفسیر کی ہے اس کی بھی سند امام تبری لکھتے ہیں ہر ہر کال کی سند یہ تفسیر مجھے میرے فلاں سعد نے بتائی اس نے فلاں تابی سے سنی تھی اس نے فلاں صحابی سے سنی تھی اگر تابی تفسیر بیان کر رہا ہے تو اس کی بھی سند صحابی بیان کر رہا ہے تو اس کی بھی سند تباہ تابی بیان کر رہا ہے تو اس کی بھی سند کون مسلمانوں کا مقابلہ کر سکتا ہے سیلم میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اردو میں موجود ہے؟ <تصفيق> <تصفيق> نہیں یہ پوچھیں کہ کیا ممکن ہے کہ اس کی تفصیل اردو میں ہو جائے <تصفيق> شاید ایسا دن کبھی نہ آئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ کرے آئے اللہ کرے دعا میں میں آپ کے ساتھ سے ہوں لیکن ایک ظہری اسباب جو ہوتے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں انہوں نے یا گروپ میں جی ٹھیک ہے آپ کچھ نہیں لیکن سوال ایسا ہے کہ جس کے اوپر سب ہنس رہی ہیں کیوں کہ امام تبلی کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں کہ گروپ ہے کہ ان ہاں وہ تو میں بتا رہا ہوں نا شگوں سے لکھا شکردوں نے ہے وہ بولنے والے ہیں ہاں یہ تو میں نے خود بتایا نا آپ کو یہ تو میں بتا رہا ہوں نا آپ کو انہوں نے کہا تیس ہزار ورک لکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ شکر جی ان کی فوتوں تین سو دس میں تین سو دس میں چلے آگے جو ہے یہ بہت بڑے محدث ہیں بھائی بہت بڑے محدث ہیں بہت بڑے محدث ہیں بہرحال حدیث میں ان کا مقام ہے تو تفسیر میں بھی یہ ہے کہ تفسیر کی انہوں نے یہ لکھی ہے اس کی بھی ساری سندیں لکھی ہیں اور لیکن انہوں نے اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کیا ہے یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ماہر نہیں تھے لیکن ہر ایک کا مزاج ہوتا ہے انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں آپ نے کوئی بات داخل نہ کروں بیچ میں صرف انہوں نے ثانیت جمع کر دی ہے کہ یہ صحابی نے تفصیل میں یہ کہا ہے یہ تابی نے کہا یہ تباہ تعبی نے کہا یہ اللہ کے رسول نے کہا آگے اختیار خود کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے کشافری ہے یہ معتظری ہیں عقیدہ جن کا صحیح نہیں ہے عقل کو مقدم کرنے والے صفات کا انکار کرنے والے اور بھی بہت سی خرابیاں ہیں لیکن لغت کے بہرحالی امام ہیں لیکن ان کی تفسیر سے جتنا بچ سکیں اتنا بہتر ہے میں نے صرف اس لکھی تھی تاکہ ایسے تبصرہ تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا سکوں لیکن ٹائم نہیں ہے آپ صرف آپ کو اشارہ دے دیا میں نے اب دیکھیں کہیں کہیں انہوں نے مقوال لکھ دیے ہیں صحابہ اکلام کے کے اس حصے کو آپ کیا کہیں گے تفسیر معصور کہیں گے اور اکثر ان کی رائے ہے اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ تقسیم خود جو ہے تفسیر رائے ماسور کی ہر تفسیر میں تقریباً معصور بھی ہے رائے بھی ہے سوائی تفسیر ابن ہاتھ کے میں نے کہہ دیا یا در المنصور کے اس طرح کی چاندیر ہیں باقی سب میں سب کچھ ہوتا ہے تو برائے میں کیا کہہ رہا تھا اب ان کی ایک مثال دوں آپ کو کہ کتنی چپکے سے اپنا عقیدہ اندر داخل کرتے ہیں بڑے بڑے علماء کرام نے روکا ہے ان کی تفسیر کے قریب جانے سے کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کا عقیدہ کا بیڑا اگر کر دیں گے انہوں نے ایک مثال دی ہے موتری ایک سمجھتے ہیں کہ جو کبیرہ گناہ کرے وہ قیامت کی روز ہمیشہ جہنم میں رہے گا اہل سنجماعت کا عقیدہ کیا ہے اللہ کی بصیرت کے مطابق اللہ چاہے تو پہلے ہی معاف کر دے جہنم میں نہ جانے دیں ان سے اور چاہے تو بھیج کے نکال لیں اور جب جو اللہ چاہے اللہ کا معاملہ یہ اللہ کے اللہ نے ان کے ہمیں نہیں بتایا اپنی مشید کے بارے میں جب تک کوئی شرک نہیں کیا اور کا قیدہ نہیں ایسا آدمی ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور ایک ان کا قیدہ یہ ہے کہ قیامت کے روز اللہ کو دیکھنا ممکن ہے قیامت کے روز اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے جب کہ صحیح آریس میں ہے قرآن پاک میں بھی ہے کہ دیکھیں گے مومن اب تو اس بارے میں یہ کہتا ہے پمن زی ناری فقط فقد جسے جہنم میں جانے سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا یہاں پہ ایک امام بلقینی گزرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آگے زمکشری کیا کہتا ہے کہتا ہے آگے زمکشری کہتا ہے اور اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے اس کامیابی کے بعد اور کیا کامیابی ہو سکتی ہے اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد کیا ہے فینل کر دیا یا آخری ہدف بنا دیا جبکہ اس کے بعد ہے بہت بڑی نعمت کیا اللہ کے چہرے کا دیدار کیونکہ حدیث شریف میں تو یہ آیا ہے کہ جب جنتوں کو اللہ سب اپنے چہرے کا دیدار کروائیں گے تو جنتیوں کے نزدیک اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہوگی ساری نعمتیں باقی نیچے رہ جائیں گی جنت بھی نیچے رہ جائے گی تو پھر سب سے بڑی نعمت کیا ہوئی <تصفح> اور مختری کتنی تیزی سے کہہ گئے ہیں چکے سے کہہ گئے ہیں کہ اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی اس کے بعد اور ہدف کیا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اور کیا چاہیے ٹھیک <تصفح> ہے اور عام آدمی کر اٹھے گا واقعی بھائی اس سے بڑا کیا جنت مل گئی اور کیا چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک <تصفح> ہے تمہارا کہنے کا مطلب یہ ہے اگر یہ بات اگر کوئی لکھتا سلفی تو ہم یہ کہتے کہ وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت ہے جنت میں یہ بھی چیز ہے جنت میں چلے گیا تو اللہ کا دیدار بھی ہوگا یہ بھی آ گیا خود ہی آ گیا اس میں لیکن جب وہ آدمی لکھے جس کا عقیدہ جو اللہ کے دیدار کا منکر ہے تو یہ کچھ اور کہنا چاہ رہا ٹھیک ہے چلیے تو بہرحال اس کی اور مثالیں بھی ہیں کافی ساری تو میں آگے بڑھتا ہوں اور من روایات سے بھی یہ کتاب بھری پڑی ہے منگڑت حدیثیں اس میں بہت زیادہ بہت زیادہ اس میں کتاب نمبر کے آگے تفصیل کرتبی اس کو کہتے ہیں فک ہی تفصیل احکام کی اس میں زیادہ ان کا جو ہے ہدف وہ کیا ہے احکام بتائے جائیں کہ اس سے ایسے ہی مسئلہ نکلا نماز پڑھو نہ پڑھو واجب ہے مصحب ہے وضو کیا ہے فلان چیز کا کیا حکم ہے واجب مصحب حرام مکرو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں اس بارے میں یہ ہے یہ ان کا تخصص ہے چلیں اس سے بھی ہم فارغ ہو گئے اور یہ تفسیر جو ہے یہ بھی آج کل جو ہے تقریباً پچیس جلدوں میں ہے ٹھیک ہے لیکن یہ اس میں احکام ہے اس میں سند اتنی نہیں ہے سند کا کام زیادہ مشکل ہے ٹھیک ہے چھٹے نمبر پہ کون سی تفصیل آ گئی پانچویں نمبر پہ تفسیر ابن کثیر یہ وہ تفسیر ہے جس کی آپ کو بہت زیادہ ترغیب دی جاتی ہے اور دی جانی چاہیے کیونکہ ان کا عقیدہ ٹھیک ہے اور ان کے اصول ٹھیک ہیں ان کے نظریات ٹھیک ہیں اور کوشش کرتے ہیں قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے ورنہ حدیث سے کی جائے صحابہ کرام کے اخوار سے کی جائے احادیث سے بھری پڑی ہے یہ تفصیل اور ایک مسئلے پہ کئی کئی عادش کو لے کر آتے ہیں کئی کئی روایات کو لے کر آتے ہیں برالخلاص اکرام یہ ہے کہ مجموعی طور پہ بہت اچھی تفسیر ہے اور یہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ تفصیل اچھی ہے تو صرف ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس آدمی کا عقیدہ اچھا ہے مرض اچھا ہے نظریات اچھے ہیں چھوٹی موٹی غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے اللہ کی کتاب کے علاوہ ہر کتاب میں چھوٹی موٹی کو بات ہو سکتی ہے آئیے جی. جی. آگے چلتے ہیں ایک منٹ اس سے فارغ ہو جائیں آگے کیا ہے چھٹے نمبر پہ تفسیر ہے جلا یہ وہ کتاب تفسیر ہے جو پاکستان اور انڈیا کے دینی مدارس میں بھی پڑھائی جاتی ہے تفسیر میں کثیر بھی پڑھائی جاتی ہے اور یہ بھی تقریر میں پڑھائی جاتی ہے یہ کتنے مولف ہیں اس کو لکھنے والے دو اور پہلے مولف کون ہیں انہوں نے کیا کیا لکھا ہے سورہ کاف سے سورہ ناس اور سورہ فاتحہ اور چاندے کہتے ہیں سورہ بکرا کی بھی اس کے بعد وہ فوت ہو گئے اور اس کے بعد جو ہے تفصیل اس کو مکمل کس نے کیا ہے جلال الدین سیوتی نے اس لیے کہتے ہیں تفسیر الجلالین کتنے جلال ہو گئے جلال الدین محلی جلال الدین سیوتی یہ مختصر ترین تفسیر ہے کوشش کرتے ہیں کہ جلدی میں مشکل لفظ کا تھوڑا سا معنی بتایا جائے تو بڑا اچھی تفسیر ہے مجموعی طور پہ اسماع و صفات کے لحاظ سے کچھ غلطیاں ہیں لیکن وہ بھی ایسی اب تحقیقات آئی ہیں کہ نیچے اولومائکرام نے خبردار کر دیا ہے کہ دیکھیں یہاں اوپر یہ غلطی کی جا رہی ہے تو اس لحاظ سے اب یہ تفسیر کافی بہتر ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو یہ آسان عربی میں یہ ایک اچھی تفسیر ہے مطلب اردو میں ہو اس کا ہونا اس لحاظ سے ممکن نہیں ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مختصر کام رہے اب اگر جو کرے گا وہ کام لمبا کر بیٹھے گا ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے تو صرف کا جلدی سے معنی بتانا جو مشکل ہے اردو میں کریں گے تو سب کا ہی معنی بتانا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے آگے کیا ہے آگے ساتویں نمبر پہ تفصیل شوکانی یہ جو ہیں محدث بھی ہیں مفسر بھی ہیں فقیر بھی ہیں اصولی بھی ہیں اور منج کے لحاظ سے کافی بہتر ہیں چند ایک باتیں ان کے اوپر ملاحظہ کی گئی ہیں لیکن مجموعی طور پہ یہ بھی اچھے آدمی ہیں یہ بھی سرف سے تفصیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہرحال یہ کتاب بھی کئی سلفی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے تو یہ چاند ایک مخصد سا تعارف تھا تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملا اور دورہ تفصیل ہوا اللہ نے زندگی دی بلایا گیا اللہ کے عزن سے اور آپ بھی ہوئے تو ان میں سے ہر تفصیل کو پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی لیکن ابھی اتنا ہی ہاں جی تفسیر میں کسی کا وہ جو السلام کی طرف سے ترجمہ ہے جو مختصر کا ہے مختصر کا جو مختصر کا ہے وہ جو مختصر کا ہے اچھے شیر یہ مختصر کا ہے چھ جگہوں میں مکبر کے بھی کیا ہے مکمل ٹوٹل جو ہے مختصر عام آدمی کے لیے مخصل میں مختصر جو ہے نا وہ آپ کے لیے بہتر رہے گا اس کا فائدہ یہ ہے کہ ابن کثیر میں اگر کہیں ضعیف روایات آئی ہیں تو مختصر میں تقریباً وہ نہیں ہے ٹھیک ہے ابن کثیر رحمہ اللہ کا منع تو ٹھیک ہے لیکن کہیں کہیں پہ کوئی کوئی ضعیف روایاتیں آئی ہیں یہ بتا رہے ہیں خالی صاحب کے مکتبہ قدوسیہ ہے لاہور میں ان کی طرف سے جو چھپی ہے وہ تفسیر کے ساتھ ہے پوری ہے اور اس میں انہوں نے نیچے اگر کوئی دہی ہوا چاہیے تو بتا دیا گا کر دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ براہ تفصیل شادی اچھی ہے تفسیر شادی اچھی ہے تفیم اور کے بارے میں بار بار وہی پوچھ رہے ہیں تو میں یہ ایک لمبی گفتگو ہے اس میں داخل نہیں ہونا چاہتا اشارہ کر دوں ہاں میں اشارہ کر دیتا ہوں اس کا کہ اس کے لکھنے والے کون ہیں مولانا مدودی رحمہ اللہ اللہ رحمت فرمائے اور ان کی رفت اللہ تعالیٰ وافرمائے اصول و نظریات میں ہی کئی جگہ ہمیں ان سے اختلاف ہے اصول و نظریات میں ہی دیکھیں ابن کثیر کے بارے میں کیا کہا ہم نے کہ سر ندیات ٹھیک ہیں کہیں غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے مجھ سے بھی کسی اور سے بھی لیکن امام تبری سون و ندیات بالکل صحیح ہیں لیکن مودودی صاحب جو ہیں آپ کو پتا ہے پہلے وہ کیا تھے نہیں نہیں زندگی میں پہلے ان کا کرتے کیا رہیں جی جی صحافی تھے اور ان کے پینٹ شرٹ پہننے والے اور اس طرح کیا وہ ان کا تھا اس کے بعد وہ دین کی طرف آئے اور باقاعدہ کہیں بیٹھ کے انہوں نے علماء غلوم کے پاس جسے کہتے ہیں باقاعدہ طور پر علم حاصل کرنا یہ نہیں کیا مطالعہ کیا اور دین کی راہ کا انتخاب کیا لیکن باقاعدہ جسے کہتے ہیں بیٹھ کے علم حاصل کرنا اس کا ان کو موقع نہیں ملا ٹھیک ہے یا وہ موقع حاصل نہیں کر سکے یا نہیں ملا بارہ جو بھی تھا تو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ ان کا انداز بہت سادہ ہے اردو ان کی آسان ہے اس لیے پڑھا لکھا جو طبقہ ہے یا عام طبقہ ان کو تفسیر اچھی لگتی ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں ایسے مسائل ہیں جو درست نہیں ہے اس لحاظ سے اگر تو آپ وہ تفسیر پڑھتے ہیں کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کر جیسے یہاں پہ مسنکاری شعیب صاحب ہیں شیخ علی سرور صاحب ہیں فخار بھائی ہیں مختار بھائی ہیں ان کے پاس بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو وہ آپ کو پڑھاتے ہیں سا سا کرتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے ورنہ آپ خود اگر پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا آپ کو تو پتا بھی نہیں چلے گا اور مولانا مدودی جو ہیں کئی جگہ پہ وہ احادیث کا بھی انکار کر جاتے ہیں عقل کو مقدم کر جاتے ہیں تو ایسی اس طرح کی ان کی ہیں پھر تفسیر میں یہ چیز ہے نہیں ہے دیگر کتابوں میں ہے کہ صحابہ کرام کے جو آپس میں جھگڑے ہیں ان میں الیسن الجماعت کا خدا ہے کہ ہمیں فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ سب بہتر تھے اور ان کی اتنی نیکیاں ہیں کہ ان کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن مدودی صاحب نے ان میں بھی فیصلہ کرنے کی کوشش کی ہے صحابہ اکرام کے درمیان فیصلہ کرنے کوش کی کوشش کی صحابہ اکرام کے درمیان فیصلہ کرنے کی کوشش کر, کرنے میں جب آپ بیٹھیں گے تو کیا ہوگا کسی ایک کے اوپر زیادتی کار بیٹھیں گے اور یہ ان سے ہو گیا ہے کافی الفاظ انہوں سخت کہہ دی ہیں اس بارے میں آج اگر آپ کوئی صاحب میرے الفاظ کو ان کے بارے میں سخت محسوس کر رہا ہے تو یہ نہ بھولیں کہ انہوں نے صحابہ اکرام کے بارے میں کیا کیا ہے ٹھیک ہے تو ایسی گطیاں وغیرہ ہیں برحال اس لحاظ سے عام آدمی کا اس سے اطناب بہتر ہے آپ کے لیے سب سے بہتر تفصیل اردو میں تفصیل آسرم ابھیان ہے جو داروشرام سے چھپی ہے شافات پینٹنگ والی بھی ٹھیک ہے لیکن شافات پینٹنگ والی میں جب نظر ثانی ہوئی ہے تو جہاں کہیں انہوں نے کوئی راجے بات بتائی ہے درست بات بتائی ہے تو کئی دفعہ ساتھ دوسرا موقف بھی بتانے کے لیے کہا گیا ہے تو وہ بھی ان کو بتانا پڑا ہے پھر بھی وہ بہتر ہے لیکن جو دار الرام سے چھپی ہے وہ بالکل ویسے ہے جیسے پہلی بار لکھی تھی ٹھیک ہے تو جی اللہ کون سے تفہیم یہ صاحب بتا رہے ہیں کہ مولانا مدودی نے اپنی تفسیر میں اللہ نور السماوات والارض میں غیر واضح انداز میں وحدت الوجود کے عقیدے کو بھی بات کی ہے اور بھائی سیدھی سی بات ہے آپ اگر ناراض نہ ہوں آپ اگر ناراض نہ ہوں تو میں واضح الفاظ بولنے کی اجازت ہے مجھے پھر میں تو نہیں بولنا جا رہا تھا ہمارے پاک و ہند میں یہ مسئلہ ہے کہ ایسے لوگوں میں ہر شہر آ جاتا ہے ہر شہر سے کیا مراد توحید الوحیت میں بھی مسئلہ رہتا ہے توحید ربوبیت میں بھی رہتا ہے سماع الصفات میں بھی رہتا ہے واضح الوجود میں بھی رہتا ہے صوفی ہوتے ہیں درباروں میں خانقاہوں کا بھی مسئلہ ہوتا ہے یعنی کہ ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں اگر صاف پوچھیں تو پھر ٹھیک ہے تو جو کوئی بچتا بھی ہے تو ایک چیز سے بچتا ہے ادھر جا کے پھنس جاتا ہے کوئی تو میں بس گیا تو ادھر جا کے پھنس گیا ادھر سے بچا تو ادھر جا کے پھنس گیا تو یہ واضح تب ہی ہوگا جب آپ اپنے زین کو صرف کتاب و سنت کے لیے خالص کر دیں گے تو پھر آپ ان سلسلوں سے دور رہیں گے تمہارا تفصیل آسم البیاں اور ایسے ہی مول عبدالرحمان کلانی کی, کی تفسیر ہے تحصیر القرآن تحصیل القرآن اگر تھوڑی سی تفصیل سے آپ چاہتے ہیں تو وہ چھ جلدوں میں ہے غالبن چار جلدوں میں ہے چار جلدوں میں ہے مولانا عبد الرحمان کلانی جن کا یہ قرآن پاک ہے یہ قرآن پاک جو آپ سادہ قرآن پاک پڑھتے ہیں جو پاکستانی انڈین جس کو قرآن پاک کہا جاتا ہے یہ ماشاءاللہ ان کے ہاتھوں کا لکھا ہوا ہے اور انہوں نے اس کے کوئی پیسے نہیں لیے سعودی والوں نے چھاپا ہے انہوں نے اس کا کوئی پیسہ نہیں لیا نہ اور مقدمہ کرنا چاہتے کر سکتے تھے لیکن انہوں نے اس کو اعزاز سمجھا اور کتنی دفعہ چھپ چکا ہے اگر وہ اس کی رائلٹی لیتے تو پتا نہیں کتنے پیسے بنتے اور ماشاء فوت ہوئے ہیں تو سہیدے کی حالت ٹھیک جی؟ ہے تو یہ, مولا اور یہ وہی مولانبد الرمان کلانی ہے جنہوں نے پرویزیوں کا بھی بہت تعاقب کیا ہے آئی پرویزیت کے نام کے اوپر ان کی کتاب ہے جس میں وہ لوگ جو حدیث کے منکر ہیں عقل کی وجہ سے حدیث کا انکار کر دیتے ہیں ان کا تعاقب کیا ہے آئین پرویزیت یہ کتاب آپ لے لیں منگوا لیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی مولانا عبد الرمان کلانی پرویزیت کافی اتنی موٹی کتاب ہے آپ لوگوں کے لیے اچھی ہے کیونکہ آپ لوگوں کا واسطہ پڑتا رہتا ہے ایسے لوگوں سے آپ کے دائیں بائیں کام کرتے ہیں یہ لوگ ہمارا اتنا واسطہ نہیں پڑتا جتنا آپ کا پڑتا ہے تو آپ کے پاس یہ کتاب ہونی چاہیے پرویزیت تحصیل قرآن اور اس میں بھی یہ خوبی ہے اس میں بھی جگہ بجہ وہ ان کا تعاقب کرتے ہیں اور سینسی لحاظ سے بھی کہیں کہیں گفتگو کر جاتے ہیں کہ اس سے یہ مسئلہ نکلا ایسی بھی کہیں گفتگو کر جاتے ہیں وہ میں اس کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ میرے پاس اس کے بارے میں علم نہیں ہے میرے پاس میں نے اس کو خود پڑھ کے دیکھا نہیں ہے ٹھیک ہے دیکھیں دیکھیں ہم اپنے موضوع سے نکل رہے ہیں ہٹ رہے ہیں میں اسی لیے اتنی ساری قربانی دے دی ہے تاکہ قواعد کی طرف ہم آ سکیں تو اگر آپ آپ کے سوال تو میرے بھائی پھر بہت زیادہ ہیں چونکہ تو میں ماتا ہوں شیخ آپ کے پاس موجود ہیں انشاءاللہ شاء آپ کو پہلے بھی گائڈ کرتے رہتے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ شاء بھی کرتے رہیں گے اللہ ان کو بھی حق بیان کرنے کی توفیق دے مجھے بھی حق بیان کرنے کی توفیق دے اور آپ کو حق سننے کی توفیق نہیں فرمائے چلے چلے میرے بھائی چلیں میرے بھائی آپ دیکھیں میرے بھائی مسئلہ پتہ ہی کیا ہے آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں ایک ایک تفصیل کے بارے میں اور میں آپ کو قواعد دینا چاہتا ہوں جن قواعد کی روشنی میں آپ خود فیصلہ کریں گے کون سی تفصیل اچھی ہے کون سی اچھی نہیں ہے یہ قواعد سے آپ ہر ایک عید میں آپ فیصلہ کر پائیں گے کہ یہ مفسر کتنے پانی میں ہے ٹھیک ہے جی ہاں تو قاعدہ آپ کو پتا ہے ذابطے کو کہتے ہیں اس کی بھی تفسیر میں نے شاید اس کی تاریخ بھی کی تھی لیکن اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا آپ جانتے ہی ہیں قاعدہ کس کو کہتے ہیں اصولوں کو ضوابط کو, اصول کو, اصول کو اس کو کہتے ہیں قاعدہ تو سب سے پہلا قاعدہ جو ہے آپ کے پاس وہ کیا ہے کوئی بھائی پڑے گا کون پڑ سکتا ہے پہلا قاعدہ نہیں نہیں یہ قاعدہ نہیں پڑھ رہا یہ ہمارے برنباری... دی. واجب م... ہے کہ عام کے عموم کو مضبوطی سے تھامے رکھے حتیٰ کہ اس کے مخصوص ہونے کی دلیل مل جائے اللہ خرشیہ آپ کچھ اردو میں صحیح رہے گا یہ بالکل صحیح ہے پہ کیا واجب ہے کہ عام کے عموم کو مضبوطی سے تھامے رکھے حتہ کہ اس کے مخصوص ہونے کی دلیل مل جائے عام کسے کہتے ہیں عام اس رفت کو کہتے ہیں جس کا معنی بڑا لمبا چوڑا ہوتا ہے مثلا اناس یہ ویسے لفظ ہے سیگا نہیں ہے کچھ الفاظ اس کے لیے بھی ہوتے ہیں وہ الگ موضوع ہے اب الفاظ کی طرف آتا ہوں اللہ الدینہ کا معنی کیا ہے کون لوگ ٹھیک ہے من من کا معنی کیا ہوتا ہے کون ساری دنیا ہی آ گئی نا ہر عقل والا آ اس میں ہر عقل والا ماں نہیں نہیں nee, nee, ایک کیا ہوتا ہے ایک ماں کا جو بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں ہر وہ چیز آ گئی جو جو کے لفظ میں ہے جس میں عقل نہیں ہوتی تو ایسے الفاظ عربی میں ہیں جو عموم کے اوپر دلالت کرتے ہیں جس میں شمولیت ہوتی معنی بہت وسیع ہوتا ہے الفظ بہت وسیع ہوتا ہے کئی دفعہ مفسر جو ہے اس کو محدود کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو رد کرنے کے لیے تفسیر یہ قاعدہ کیا ہے مفسر پہ واجب ہے کہ عام کے عموم کو مضبوطی سے تھامے رکھے اب میں صرف دو گروہ آپ کے سامنے رکھوں گا نمبر ایک رافضی رافضی کیے کہتے ہیں قرآن پاک میں کوئی ایسا لفظ آ جائے جس میں صحابہ کرام کی تعریف ہو رہی ہو اور فوراً کیا کہیں گے یہ ہے تلی کے بارے میں ہے اور اہل بات کے بارے میں ہے لفظ عام ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کس کے بارے میں ہے یہ تخصیص کر دی کہ نہ کی تخصیص کی کہ نہ کی میرے بھائی آپ میرے ساتھ نہیں لگتے دو تین آدمی سر آ رہے ہیں باقی لگتا ہے کہیں اور پہنچے ہوئے ہیں جب لفظ عام ہے لفظ عام ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد علی اور عالیہ بیت ہے تخصیص کر دیا آپ نے ٹھیک ہے خاص کر دیا مخصوص کر دیا آپ نے ماننے کو آپ نے تنگ کر دیا مانا بہت وسیع تھا ایک لاکھ سے زائد صاحب احرام اس میں آ رہے تھے اور آپ کتنے لوگ کو اس میں لے آئے چار پانچ کو لے آیا کہاں ایک لاکھ کہاں چار پانچ تو یہ ہے عام کا مطلب سمجھ لیں نا آپ کہ عام کے لفظ کو عام ہی رہنے دیں آپ اس کو مخصوص یا خاص کرنے کی کوشش نہ کریں تو نمبر ایک جو ہیں یہ رافضی ہوتے ہیں دوسرے نمبر پہ کئی مفسر ہیں تفسیر کرنے والے عام مفسر ان کی عادت کیا رہتی ہے اور ایسے مفسرین کو پبلک بڑی پسند کرتی پہلے سے بتا دیں جو پتہ ہی کیا لکھیں اللہ تعالی نے کہا بس یا سو اے اے لوگو یہ کون مراد ہے لوگوں سے آمد، آمد، آمد، لیکن آپ کو وہ مفسل اچھا لگے گا جو نیچے کہے نہیں nah, اس سے مراد مکہ کے لوگ ہیں اس سے مراد ابو جہل ہے آپ کہتے ہیں باہ یہ بڑا جاننے والا ہے اس کو تو پتا ہی نہیں تھا دوسرے کو اس نے صحیح تفسیر بیان کی ہے <coughs> بڑا اچھا لگتا ہے پبلوں کو ایسا مفسر پبلوں <coughs> <coughs> کو ایسا مفسل بڑا اچھا لگتا ہے جو ہر واقعے کے بارے میں کہے کہ اس سے مراد فلاں عورت ہے فلاں بندہ ہے وہ ہے یہ ہے اللہ نے لفظ بولا یا ایو الناس کون سا آدمی ہے جو اس میں شامل نہیں ہے پوری دنیا کیا مت تک اس میں شامل ہے عربی ہو یا آدمی امریکی ہو یا پاکستانی انڈین ہو یا کوئی اور صاحب احکام ہو یا تابعین کتنے ارب شامل ہوئے اس میں کتنے عرب عرب, عرب، عربی جی نہیں کہہ رہا نہیں وہ نبی سم کے زمانے سے شروع ہو کیا تک اچھا اللہ نے وہ لفظ بولا جس میں کل کائنات آ گئی اور آپ آگے سے کیا کہتے ہیں اس سے مراد ہے اہل مکہ اس سے مراد ہے یہودی اس سے مراد ہے منافق آپ زہرہ پبلک کو تو وہی اچھا لگتا ہے تھوڑی سی تفصیل بیان جانکاری اس طرح کی حالانکہ وہ تفصیل نہیں کر رہا ہے قرآن پاک کے معنی کو بگاڑ رہا ہے قرآن پاک میں کمی کر رہا ہے سمے میرے بھائی تو یہ قیدا ہے ان, ان کو روکنے کے لیے یہ ہے اس کو آپ نے ہر تفسیر پڑھتے ہوئے مضبوطی سے تھامتا کر رکھنا ہے ٹھیک ہے اب آگے کچھ معلومات دینا چاہوں گا کچھ مثالیں دینا چاہوں گا آپ کو جس سے میں نے زیادہ زور مثالوں کے اوپر دینا ہے قیدا اور اس کی مثالیں بہت زیادہ ہوں گی تاکہ آپ کو پریکٹیکلی پتا چلے کہ کیسے آپ نے چیک کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس, اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس کی یہاں پہ عام مفتر عام مفتر عام مفسر مفسر کئی مفسر ایسے کرتے ہیں چلیے مثال پہلی پہلی مثال لکھیے اللہ تعالی نے فرمایا حرری مت علی کیا ترجمہ ہے اس کا ایت کے نمبر لکھنی آپ نے لکھنا ہوگا شاید سورہ نساء ایپ نمبر 23 جو نکالنا چاہے نکال لے جو نہ نکالنا چاہے جلدی سے لکھ لے آپ کی مرضی ہے تو لکھیے ٹوئنٹی لکھ تو لے سورہ نصب لفظ کیا بولا ہے اور بھی مت تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری یہ ایس کب نازل ہوئی تھی امام تبری کے زمانے میں نازل ہوئی ہے یا ابن سینا کے زمانے میں نازل ہوئی ہے یا آج کل نازل ہوئی ہے بتائیں تو مخاطب کون ہوا پھر اچھا اب ہماری مانگ ہمارا جی کیا حکم ہے جی صابق نام کی ماں تو ان کے اوپر حرام ہے شادی نہیں کر سکتے ان سے اور آج کل کے لوگ جی کیا مت کریے ہم تو اس موجود ہی نہیں تھے ہم کیسے مخاطب ہو سکتے ہیں اور ایسے مفسر دو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں پبلک کو بڑے اچھے لگتے ہیں آئیے ایک مفسر سے ملواتا ہوں آپ کو ماد کے ساتھ بالخواست ہے سب ہوں محسوس نہ کیجیے گا یہ ہے جناب میں بیٹھ جاتا ہوں اگر کوئی مسئلہ ہے تو امام فخر الدین رازی کون ہے فخر الدین رازی یہ نام لکھ لیں ان کی تفسیر جو ہے اس کو مفاطح الغیب بھی کہتے ہیں غیب کی کنجیاں ٹھیک ہے اکل کو قرآن و حدیث پہ مقدم رکھنے والے یہ کیا لکھتے ہیں اس تفصیل میں کہتے ہیں کہ یہ جو خطاب ہے یہ جو ایت ہے اس میں زٹ گفتگو ہو رہی ہے ڈٹ ہیں نا کہ تمہارے اوپر تمہاری مائیں حرام ہیں کہتے ہیں اس لیے یہ ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے جو اس زمانے میں موجود تھے سنتے جائیے کہتے ہیں کہ یہ لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں کہ مائیں ہمارے اوپر بھی حرام ہیں لیکن قرآن کی سید کی وجہ سے نہیں کسی اور دریل کی وجہ سے وہ دریل کیا ہے پھر جناب لمبی چوڑی کو پھوک کریں گے پبلک کو بڑی اچھی لگے گی کیا قیاس کریں گے جی پہلے قرآن پاک کی توہین کی قرآن پاک نے عام لفظ بولا تھا پوری دنیا کو شامل کیا تھا قرآن پاک کو تو انہوں نے اس کا بیڑا پار کر دیا کہ جناب یہ صرف صحابہ کرام کے لیے تھا اب ہمارا کیا بنے گا کہتے ہیں کوئی بات نہیں آپ کا حل تلاش کر لیں گے کیا قیاس کریں گے یا کہیں گے جماع ہے سب مانتے ہیں کہ مائیں حرام ہیں اور عام آدمی کہے گا واہ کیا بات کی ہے نہیں میرے بھائی قرآن پاک کب گاڑا ہے یہاں پہ اب آپ کو میں دیتا ہوں کیسے ان کے اوپر رد ہے پہلی بات ایٹ نمبر یہ اب ان کے اوپر رد کر رہا ہوں میں فخر راجی کے سسولار کے اوپر سورہ ام سورہ عام ایٹ نمبر انیس ون نائن ون یہ ایت کیا ہے کسی بھائی نے اگر نکالی ہے تو اور بچہ کہاں کیا آپ سے قرآن بھائی وہ جلدی سے نکالا کرے کدھر ہے وہ ایت نمبر انیس سورہ نام کوئی تو نکالے باقی جو نہ نکالنا چاہیے مجھے اطراف نہیں لیکن جو نکالنا چاہتے وہ جلدی سے نکالا کرے چلے چلئے خموش رہیں خموش خموش خموش اس میں یہ لفظ آپ کو ملے گا ایلیا مل گیا جی. میری طرف یہ قرآن پاک وحی ہوا ہے کیوں لیم دیرا کمبی تاکہ میں تم کو اس کے ساتھ ڈراؤں کن کو? کون تم کو وہ مم بلا اور جس تک یہ قرآن پاک پہنچے اس کو بھی اس کے ساتھ ڈراؤں جس تک پہنچے آپ تک پہنچا قرآن پاک ہی نہیں پہنچا تو پتہ چلا قرآن پاک سب کے لیے ہے جو اس کو پیدا نہیں ہوئے تھے ان کے لیے بھی ہے اس سے ایک اور مثال آپ کو دے دوں یہ تو تھی دلیل قرآن پاک سے میں نے ایک لکھی ہے ورنہ اور بھی ہیں قرآن پاک میں اور اب حدیث سے بھی ایک ہی دوں گا آپ کو یاد ہوگا ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی حوالہ باد میں دیتا ہوں لیکن پہلے چہرہ اوپر اٹھائیے آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی آپ کو یاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں کہتے ہیں تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب مریم کے بیٹے تم میں نازل ہوں گے عیسا علیہ السلام اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا صحابہ اکرام ہوں گے اس زمانے میں yes. تو یہ صحابہ کرام کو مخاطب کیا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا خطاب سب کے لیے ہے سمجھ گے نہیں سمجھے پوری yes. امت ہے yes. اس میں اسی لیے صحابہ کرام سے ہمیں گفتگو ہو رہی ہے لیکن چونکہ پوری امت مخاطب ہے اس لیے آپ کہہ رہے ہیں تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا تمہارا کیا حال ہوگا جب مریم کے بیٹے عیشا نازل ہوں گے تم میں اور امامت تمہارا تم میں سے کوئی کرے گا اب صاف سمجھ آئیے آپ کو کہ نہیں آئی میرے بھائی اب بتائیے فخر الدین رازی کے بارے میں کہ کیا ان کا خیال ہے یہ جو دلیلوں نے پیش کی تھی صحیح تھی ان کی ٹھیک <سلام> ہے تو یہ اب عام آدمی کیا کہے گا کوئی ایسا بھی کہہ سکتا ہوں ان کا دفاع کرنے والا یار پھر کیا ہوا ماں کو وہ بھی حرام مانتے ہیں بس وہ کہتے ہیں اور جگہ سے کیوں اور جگہ سے بھی قرآن پاک کا مانا آپ نے کام کیا تو کیا یعنی کہ اگر شیا کہیں قرآن پاک کی کچھ سپاہے کم کر دیے گئے ہیں تو آپ کہتے ہیں غلط اور اگر ہمارا آدمی کہے تو پھر صحیح ہے یہ بھی تو قرآن پاک کو کم کرنے والی بات ہے کہ قرآن پاک نے اس میں شامل کیا تھا پتہ نہیں اتنے انسانوں کو کہ ہم گن نہیں سکتے اور فخر الدین رازی نے اس کو محدود کر دیا ایک لاکھ انسانوں تک فرق سمجھا رہا ہے آپ کو جی ہاں تو اس لیے بار کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی بات غلط ہے یہ حدیث ہم نوٹ کر لیں یہ بخاری شریف کی حدیث تھی تین 3449 3449 فور نائن تین ہزار چار سو انچاس تھری فور فور نائن لکھ لی میرے بھائی حدیث صاحب نے بخاری شرف کی دیا چلیے <laughs> <laughs> اب یہ ایک مثال میں نے دے دی آپ کو دوسری مثال لکھیے وہی اے <laughs> لوگو اپنے رب کی عبادت کرو اے لوگو اب <laughs> اس میں چند ککواز سن لیں مثلا دو کال نقل کیے گئے ہیں حسن بصری اور مجاہد سے نقل کیے گئے ہیں صحیح ہیں ضعیف ہیں مجھے نہیں پتا لیکن ان کے ذمے لگائے گئے ہیں کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایت خاص ہے یہودیوں کے بارے میں کن کے بارے میں یہودیوں کے بارے میں دوسرا قول مقاتر بن سلیمان کا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایت یہودیوں اور منافقوں کے بارے میں ہے ہاں لوگوں سے ہم رابطہ ہونا یہودی اور منافق اچھا جی تیسرا قول ہے کہ اس سے مراد ہے عرب کافر Wait, عربوں میں سے سے کافر وہ مراد ہے چلیں یہ اچھا تیسرا جو کال تھا کہ اس سے مراد کون ہے عرب کافر عربیوں میں سے جو کافر ہیں وہ اس سے مراد ہیں اور یہ کال کس کا ہے سودی، سودی کا سدی کبیر ان کو کہتے ہیں ایک سودی صغیر ہے وہ جھوٹا راوی ہے پرلے درجے کا اور یہ ایک اچھے مفسر ہے سدی کبیر یہ ان کا موقف ہے اچھا جی اور اب عام آدمی کیا کہے گا جب تفصیل پڑھے گا یہ اقوال جب پڑھے گا کہے گا یار کیا یہ مفسر ہے کتنے اخبار اس نے لکھے ہیں کیا تفصیل سے تفصیل لکھی ہے ٹھیک نی... ہے؟, ہے اور جو لکھ دے گا کہ اس سے مراد سارے لوگ ہیں یا اس تفصیل میں جائے گا نہیں کیونکہ لوگ سے لوگ ہیں سارے پتا چل رہے ہیں عام آدمی کو بھی تو اس کے بارے میں سمجھیں گے کہ اس نے کوئی کام نہیں کیا کام تو اس نے کیا جس نے اتنی لمبی چوڑے اقبال لکھ دیے ٹھیک ہے تو آخر میں عبد اللہ ابن عباس کا کال ہے خطاب المنگ یا یہ خطاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر اس آدمی کے لیے جو اس قول کو سمتا ہے وہ کون ہے انسان سارے کے سارے انسان ہر عقل میں شامل ہے ختاب المر اور یہ عبداللہ ابن عباس کا موقف ہے کس کا ہے عبداللہ ابن عباس کا اسی لیے یہاں پہ امام حیاان کہتے ہیں اگر کو لکھنا چاہے امام بحیان کہتے ہیں اور نظر آ رہا ہے کہ عبداللہ ابن عباس کا قول جو ہے وہیں ٹھیک ہے اور جو لوگ جنہوں نے مخصوص کیا ہے ان کے اوپر ان کو دریل لانی چاہیے جنہوں نے کہا ہے نا کہ یہودی مراد ہیں یا منافق مراد ہیں یا عرب کافر مراد کو دریل لے کر اللہ کہہ رہے ہیں لوگوں مسلمان بھی آ گئے یہودی بھی آ گئے منافق بھی آ گیا مکہ والے بھی مدینہ والے بھی آج کے لوگ بھی جو پیدا نہیں ہوئے وہ بھی جو فوت ہو گئے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر سارے آ گئے اس میں اور اتنا اتنا عام لفظ اس سے بڑا عام لفظ کو ہو ہی نہیں سکتا اس سے بڑا لفظ جس میں شمولیت ہو اس سے اچھا لفظ کو اور ہو ہی نہیں سکتا اور اس کو بھی آپ خاص کرنے کی کوشش کر رہے ہیں محسوس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قیدا پھر ہمیں کیا بتا رہا ہے آپ اس کو اوپر یہ قیدا فر کریں گے جب ایسی تفسیر آپ پڑھیں گے نا تو یہ قیدا قیدا کیا ہے دوبارہ پڑھیں میرے سامنے مفسر پہ واجب ہے کہ عام کو موم کو مضبوطی سے تھامے رکھے حتیٰ کہ اس کے مخصوص ہونے کی دلیل مل جائے اب مفسر جو مرضی لکھتا رہے آپ نے دیکھا کہ یا یاس ہے اگر اس نے دلیل دکھی ہے مخصوص ہونے کی کہ نبی صرف نے کہا تھا ایسے وہ راجیہ ہوتی ہیں پھر تو ٹھیک ہے ورنہ آپ کہیں کہ نہیں کہ میں یہ تفصیل نہیں مانتا جی ایسی مثالیں ہیں میں کل دے چکا ہوں جی اور مثلاً ولم ایمان اور بد ظلم سے کون سا ظلم مراد ہے کس نے مخصوص کیا نبی السلم نے یو سیکم اللہ اس کے اولاد اکما اپنی اولاد کو وراثت دینی چاہیے لیکن نبی کی اولاد کو ملے گی کس نے مخصوص کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتل کو ملے گی نہیں کافر آپ کا بیٹا اس کو ملے گی حالانکہ آپ کا بیٹا ہے آپ کا بیٹا غلام ہے اس کو ملے گی نہیں ٹھیک ہے یہ ہیں ٹھیک ہے چلیں گے آگے چلیے ایک اور جلیل ایک اور مثال مثال کتنی مثالیں ہو چکی ہیں دو تیسری مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ ایت نمبر چونتیس تھرٹی سورہ بقرہ ایت نمبر چونتیس میرے بھائی سوال اچانک ہو سکتا ہے آپ <سؤال> سے کہہ رہا ہوں جی ہاں جی وہ ایت نمبر تھی اس کا اکیس بھائی بتا رہے ہیں اور اب ہے چونتیس نمبر وید کل لال ملا اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کہا کس سے کہا فرشتوں سے کہا کیا کہا کہ آدم کو سیدھا کرو ہاں جی اس سے کون سے مراد ہیں آپ کے پاس معلومات ہی نہیں ہے اس سے مراد ہے زمین والے فرشتے آسمان والے فرشتے سے مراد نہیں ہے سمجھ رہے ہیں میرے بھائی تو ان کے اوپر راد کرتے ہوئے کہتے ہیں ابن تعمیریہ کے الفاظ سنیے اب سنیے یا لکھیے آپ کی مرضی ہے ابن اطینیا کہتے ہیں ان کے اوپر راد کرتے ہوئے جنہوں نے کہا کہ یہاں فرشتوں سے مراد ہے زمین کے فرشتے اللہ نے لفظ بولا تھا کہ ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو اور کچھ مفسروں نے کہا کہ سمراد زمین کے فرشتے یعنی کہ آسمان والے نہیں ابن دنیا کہتے ہیں کہ اللہ نے جو لفظ بولا ہے یہ جمع کا لفظ ہے ملائکہ کون سا لفظ ہے اور اس کے اوپر بھی الفلام چڑھا ہوا ہے الملائکہ ملائکہ بھی نہیں کہا کیا کہا تو کہتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے اس میں پوری جنس آ گئی فرشتوں کی ہر فرشتہ اس میں آ گیا لیکن کس زبان میں کس زبان میں یہ سب کچھ آ گیا اس زبان میں جس زبان میں قرآن پاک میں ہوا ہے وہ کون سی ہے عربی کہتے ہیں عربی زبان عربی قواعد میں عربی قواعد کے لحاظ سے یا ملائکہ کا جو لفظ ہے سفر اس کو شامل ہے زمین کے ہوں یا آسمان کے ہوں تو ابن تیمیہ نے اس قیدے اس تفسیر کو کیوں رد کر دیا اس قدے کی وجہ سے بولیے نا یہ قیدا جو ہمارے پاس ہے کہ جب عام لفظ آیا ہے تو آپ اس کو تھامے رکھیں کوئی مفسد جو مردی کرتا رہے آپ اس کی باتوں میں نہ آئے جب تک کہ وہ خاص ہونے کی دلیل نہ پیش کر دیں نہیں یہ میرے علم میں نہیں ہے کس نے کہا دوست کا لفظ اور دوسرا جی جی ان کو بتاتے ہیں ابن پہنیا کے جب جمع بھی ہے علیم بھی چڑھا ہے تو اس میں فرشتوں کی جنس کے سارے لوگ آ جب جمع کے اوپر الام چڑھ گیا وہ کہتے ہیں قریب کہ لام داخل ہو گیا تو اس میں سارے ہی آ گیا پھر اب چلیں جی آگے چوتھی مثال چوتھی مثال کا آپ سے آج کے معاشرے سے گہرا تعلق ہے سورہ انبیاء ایت نمبر چونتیس سورہ انبیاء ایت نمبر چونتیس ہاں جی مجھے یہ کوئی ایسا ورد بھائی بتائے گا چاہے کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں آپ نے سنا ہو ایسا کوئی ورد یا وظیفہ بتائیں جو خدر علیہ السلام نے بتایا ہو جی چاہے آپ عمل کریں نہ کریں پرانی معلومات چاہے آپ کے پاس ہوگا ایسا وظیفہ یا ورد بتائیں جو خضر علیہ السلام نے آپ کسی بزرگ کو بتایا ہو یا دیا ہو <تصفی> <تصفی> بھول بھی گئے آپ سب آپ سارے سلفی تو نہیں پیدا ہوئے اب <تصفی> آپ انکار کر رہے ہیں ایسے وظیفہ کر کر کے آج مانتے نہیں آپ جی مرحل کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام زندہ ہے کیا ہے کیوں زندہ ہے انہوں نے اس چشمے سے پانی پی لیا ہے جو چشمہ حیات ہے اب حیات. حیات تو اب وہ کبھی نہیں فوت ہوں گے وہ کبھی بھی فوت نہیں ہوں گے زندہ ہے اب تک زندہ ہے ارفات میں آتے ہیں وہاں بزرگوں سے ملتے ہیں ہم نے کہا ہماری تو کبھی ملاقات یہ کہتے تمہیں نظر نہیں آئیں گے ٹھیک ہے جین بر ادیا اب یہ جو کال ہے کہ خضر زندہ ہے اس کے رد کے لیے کئی دلائل ہیں ہمارے پاس لیکن میں سارے نہیں دینا چاہتا میں صرف وہ دینا چاہتا ہوں جس کا ہمارے اس قیدا سے تعلق ہے اللہ تعالی سورہ انبیاء کی صحت میں کیا فرما رہے ہیں چوتھی عمر میں کوئی پڑھے گا بھائی جالنا لیباشار من قبلی کا خلد اللہ تعالی کہہ رہے ہیں ماں کا منع کیا ہے نہیں یہ ماں نافیہ ہوا کا منع کیا نہیں ہم نے نہیں بنائی لی کسی انسان کے لیے من قبلی کا آپ سے پہلے خلد ہمیشگی کیونکہ ہمیشہ کی زندگی ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کو نہیں دی کہتے ہیں جی خضر جو ہے اس سے مسسرا ہے ہم نے کہا ذرا غور تو کرو یہاں پہ وہی قیدا فٹ کریں جو ولم غلطی سوئی ایمان اور ظلم کے اوپر فٹ کیا تھا بشر جو ہے نکرا ہے کہ مارفا نکرا ہے اور اس سے پہلے نفی آ رہی کہ نہیں آ رہی اور یہ قیدا دہران ایک دفعہ اپنی زمان سے تاکہ آپ کو اب ہمیشہ یاد ہو جانا چاہیے نکرہ جب نفی کے بعد آئے تو عموم کا پھیل دیتا ہے اس کا مطلب ہے اس میں ہر بشر آ گیا اس میں ہر بشر آ گیا اللہ نے کسی بشر کو ہمیشہ کی زندگی علیہ اسلام ہے وہ بھی ہمیشہ کی زندگی نہیں پہلی بات ہے وہ آسمانوں کے اوپر ہیں اور وہ بھی ہمیشہ کی نہیں وہ آئیں گے فوت ہوں گے ٹھیک ہے خضر کے بارے میں کہتے ہیں دی اب تک زندہ ہے اب آپ کو غلطی نہ ہو جائے جلدی سے میں یہ بھی اشارہ کر دوں کر دوں بہتر ہے ورنہ آپ کہیں گے یہ دلیل کافی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فوت ہونے سے ایک ماہ پہلے بخاری شن کی حدیث ہے آپ نے کہا تھا زمین کے اوپر آسمان نہیں کہا زمین کے اوپر آج جتنے بھی لوگ ہیں سو سال کے اندر اندر سارے ختم ہو جائیں گے فوت ہو جائیں گے اگر خضر زندہ تھے بھی تو فوت ہو گئے اور پہلی بات ہے خضر ہوتے تو ان کو چاہیے تھا نبی صحم کی آ کے بیٹھ کرتے بدر کوئی عہد کی لڑائیوں میں شریک ہوتے جو کرامتیں ہیں آپ کو دکھائی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ مدد کر دیتے آ کے ٹھیک ہے لیکن بہرحال وہ فوت ہو چکے ہیں برس دور میں آئے تھے <laughs> <laughs> <laughs> چلے بہرحال تو آپ میرے بھائی یہاں اس ایت کے اوپر اس, اس قیدے کو فٹ کریں اور یہ شیخ سمکیتی نے فٹ کیا ہے اس ایت کے اوپر جو قیدا ہے یہ ہمارے والا اس ایت کے اوپر کس نے فٹ کیا ہے شیخ شمکیتی راہ مہولہ نے کہا دیکھیے بشر نکیرا کا لفظ ہے اس سے پہلے ماں آ رہا ہے جو نفی کا فہنا دیتا ہے اور نکرا جب نفی کے بعد آئے تو عموم کا فہر دیتا عام اب یہ عام لفظ ہے ہم نے مضبوطی سے اس کو تھام لیا ہم کسی کے لیے ہمیشہ کی زندگی نہیں مانیں گے جو کہتا ہے وہ دریل لے کر آئے ولند امام بدل میں ہم نے یہ کہتا چھوڑ دیا تھا کیوں کیوں دریل مل گئی تھی ہمیں دریل مل گئی تھی نہ اس لیے چھوڑ دیا ہم نے یہاں تو ہم نہیں چھوڑیں گے یا ہم نہیں چھوڑیں گے تو ہیل لاؤ گے تو چھوڑ دیں گے ورنہ نہیں سمجھے میرے بھائی تو اس قیدی نے بتا دیا کہ ہر کوئی بھی بشر ہو جو بشر ہے اس کے لیے ہمیشہ کی زندگی نہیں جو چلیں جو جی. جی آگے چلیں مثال نمبر پانچ سورہ نجم ایت نمبر انتالیس ستائیس ماس پارا سورہ نجم ایت نمبر انتالیس ستائیس ماس پارا وہ اللہ سلی انسانی کوئی <ساعت> <ساعت> <ساعت> بھائی ترجمہ کرے گا اس کا اور ان کا اور یہ کہ اور یہ کہ لیسا نہیں ہے انسان کے لیے علاما سا مگر جو خود اس نے کوشش کی ہے مگر جو اس نے خود کوشش کی ہے اب جی میں قرآن خانی کرنا چاہتا ہوں آپ ان جی کے لیے اجازت ہے آپ کی طرف سے کہ نہیں سواب ان کو ملے گا کہ نہیں ملے گا <سؤال> جی <سؤال> کیوں نہیں ملے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو خود اس نے کوشش کی ہے ٹھیک ہے ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے نا یہ اصول مل گیا ہمیں اچھا کوئی کہے گا سب صدقہ خیرات کریں سواب اسے ملے گا کہ نہیں ملے گا کیوں اس کی دلیل ہے الگ سے ٹھیک ہے اس <سؤال> کی طرف سے حج کریں دلیل ہے عمرہ کریں اور چیز کیا رہے گی ایک دعا ایسے ہی ہے نا اچھا یہ تو ہیں ان کی دلیلیں ہیں اب مجھے بتائیں کہ جو بدنی عبادت ہے بدنی عبادت طواف میں کرنا چاہتا ہوں اپنے دادا جی کے لیے جی نہیں کر سکتے قرآن خانی نہیں کر سکتے ان کا سواب نہیں ملے گا کیا دلیل آپ کے پاس نہیں نہیں جو آپ روک رہے ہیں آپ کی کیا دلیل ہے یہ ہے تو آسا آپ کو تفسیر کا پتہ ہی نہیں ہے یہ انسان سے مراد مسلمان تھوڑے ہیں اس سے تو مراد کافر ہے اس سے مراد کیا ہے کافر اور یہ آپ کو بتائے گا اور آپ مروب ہو کے بیٹھ جائیں گے وہ کہے گا فلاں تفسیر میں لکھا ہوا ہے فلاں تفصیل میں لکھا ہوا ہے آپ مروب ہو کے بیٹھ جائیں گے اب آپ کے پاس قیدا آ چکا ہے آپ ڈٹ کے بات کیجئے اللہ نے انسان کہا ہے اس میں ہر انسان شامل ہے آپ کو کس نے حق دے دیا کہ آپ اس کو مخصوص کرے کافر کے ساتھ سمجھے میرے بھائی یہ ابن قیم کی طرف میں با چکا ہوں ابن قیم رحیم اللہ نے ذکر کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے کہہ دیا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بدنی عبادت کا ثواب ملتا ہے میت کو کہا کہ یہاں جو انسان ہے یہ سمرا تو کافر ہے کہ کافر کو نہیں ملتا جو مسلمان میت کے لیے آپ کریں گے وہ مل جائے گا یہ ایک اور ایک آگے چلیے دوسرا قول انہوں نے پیش کیا نہیں اس سے مراد ہے زندہ ہے انسان جب تک کوئی زندہ ہے آپ اس کے لیے قرآن خانی کریں تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا لیکن فوت ہو جائے تو اس کو تو ملے گا یعنی کہ پہلا قول انہوں نے کیا پیش کیا انسان سے کیا مراد ہے کافر دوسرا کیا پیش کر دیا اس سے مراد زندہ, زندہ ہے میت نہیں میت نہیں تو کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ملے گا اسے تو تو ابن قیم رحمہ اللہ نے ان دونوں کے اوپر رد کر کے بتایا ہے بھائی لفظ انسان لفظ انسان انسان اگر آپ انسان ہیں آپ کی میت انسان ہے تو اس میں شامل ہے ہاں اگر آپ کہتے ہیں وہ انسان نہیں تھا تو پھر الگ بات ہے یہ آپ کی مرضی ہے اگر وہ انسان تھا تو سلفت میں شامل ہے تو وہ اللہ سلیف انسانی علامہ اس کی تو دلیل آ نا بتا تو نہیں ہیں اس کی حدیث دلیل آگی نا جس کی دلیل اب آ جائے گی اب عام عقائد ہمارے پاس کیا ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو خود اس نے کیا آپ حج کر سکتے ہیں جی ہاں کیونکہ حدیث میں آ گیا. عمرہ کر سکتے ہیں جی ہاں کیونکہ حدیث میں آ گیا خلاف خراب کر سکتے ہیں جی ہاں کیونکہ حدیث میں آ گیا دعا جی ہاں بے شمار بنا لیں ٹھیک ہے جو چیزیں اب قاعدہ یہی ہے ہمارے پاس کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو خود کوشش کرے اب اگر کوئی اور کہے گا تو ہم ایک ہی آج پیش کرتے رہیں گے وہ کہے گا کیا کہ بار بار ایک دریز کو پیش کر رہے ہیں ہم کہیں گے کہ ہاں یہ آم ہے اور اس آم کو مضبوطی سے ہم تھام کے رکھنا ہے اللہ نے ہمارے ہمارے رب نے لفظ بولا انسان کا تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم اس کو محسوس کرو ٹھیک ہے دیکھیں نا جب آپ کہیں گے کہ اس سے مراد اے, کیا ہے کافر کافر ہے تو مسلمانوں تاز کتنی سارے مسلمانوں کو آپ نے نکال دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے قیامت تک کتنے مسلمان آنے ہیں قرآن پاک میں کمی آپ نے کی کی نہ کی تو رافی یہ کام کرے تو آپ کہتے ہیں جی وہ کہتے ہیں قرآن پاک کے بارے تھے بہت زیادہ یہ کھا گیا یہ کھا گیا اور آپ کریں تو میدان کھلا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک انداز ہے قرآن پاک کے میں کمی کا ایک ہے لفظ کی کمی ویسے کوئی آدمی قرآن پاک چھاپے اور اس میں ایک ایت نہ لکھے تو آپ مظاہرہ کریں گے ایسے ہی ہے نا مظاہرہ کریں گے نا اور تو اس انداز سے کرتا رہے تو میدان کھلا ہے یہ کیا ہوا بھائی یہ صحیح نہیں ہے اچھا جی یہاں اسی قیدے کے تعلق سے چھوٹی سی بات اور سن لیں ایک اور بھی بیماری ہے کچھ لوگوں کو اس کا تعلق اسی قیدی سے ہے وہ بیماری کے نام کیا ہے سن لیں کوئی ایت ہے جیسے اسی ایت کو لے لیں یو سیکم اللہ یہ مخصوص ہو چکی ہے نا کیا مخصوص ہوا ہے کہ انبیاء کلام کے اولاد کو وراثت اور قاتل کو وراثت اور اور آپ کا بیٹا غلام اس کو وراثت نہیں ملے گی ایسے ہی ہے مخصوص ہو چکی نا اب کہیں گے کہ جب یہ لفظ مخصوص ہو چکا ہے ایک بار اب یہ عام نہیں رہا اب یہ عام نہیں رہا بس اب کوئی بھی اس کو جتنے مرضی لے جاؤ اللہ تو اس بیماری کا بھی مق... آپ نے مقابلہ کرنا ہے اور تفریح پڑھتے ہوئے اس کے اوپر بھی نگاہ رکھنی ہے بھائی جہاں پہ متخصصص... جتنا کچھ خاص اللہ کے رسول نے کیا ان کو حق تھا باقی تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ اب بس یہ ایسی رہی کیوں ایسے ہے؟ اللہ کا لفظ ہے اللہ کا کلام ہے اور تم کہہ رہے ہو ہی اب جیسے مرضی اس کو جذر مرضی لے جاؤ نہیں باقی عموم اپنی جگہ پہ رہے گا باقی عموم اپنی جگہ پہ اگر جو لفظ ایک دفعہ خاص ہو جائے اس کا باقی عموم بھی غیر معتبر ہوتا تو جناب فاطمہ ابو بکر صدیق سے کہتی کہ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ مجھے وراثت نہیں ملے گی یہ ایت تو مخصوص ہو چکی ہے مخصوص ہو چکی ہے کہ قاتل کو وراثت نہیں ملتی تو اب بس ٹھیک ہے جدھر مرضی لے جائیں مجھے دو وراثت لیکن ایسا نہیں ہوا ادھی جناب صدیق نے کہا کہ بھائی اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ انبیاء کلام تو چھوڑ کے جائیں سب کا خیرات ہوتا ہے تو تمہارے لیے وراثت نہیں ہو خاموش ہوگی چلے گی اور صحابہ کلام میں سے کسی نے جناب فاطمہ کس معاملے میں ہمیں عائد نہیں کی؟ کیونکہ جانتے تھے سیت اس لیے چاہے کوئی مخصوص ہو چکا ہو یا جو بھی ہو وہ باقی اس کا عموما اپنی جگہ پہ رہے گا باقی عموم اپنی جگہ پہ رہے گا جی میرے بھائی اس قیدے کو اچھی طرح سمجھ گئے آپ جو جو نہیں سمجھے وہ کھڑا کر دیں ذرا اچھا اب اس قیدے کے اوپر بند کریں ذرا اب یہ جو ہمارا قیدا ہے اس کی میں نے ابھی تک ذکر کی ہے مثالیں ابھی تک میں نے کیا ذکر کی ہیں اب میں جلدی میں ایک دو دلیلیں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا قیدا یہ ٹھیک ہے یہ قادہ جو ہم نے بیان کیا قیدا بالکل ٹھیک ہے اس کی ایک دو دلیلیں جلدی میں بیان کرنا چاہتا ہوں پہلی دلیل بخاری شریف کی حدیث ہے اس کا نمبر لکھیے 2860 ایٹ سکس 2860 ٹو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اس میں کیا ہے جناب کہ نبی سلم کے پاس تو آدمی آیا اور اس نے گدوں کے بارے میں سوال کیا کس کے بارے میں سوال کا مقصد یہ تھا کہ گدوں کا کیا حکم ہے یہ رکھیں تو سوا ملتا ہے گناہ ملتا ہے کیا ہے اس کا تو نبی سلم نے شاہ رمایا کہ میرے اوپر گدوں کے بارے میں کوئی ایت نازل نہیں ہوئی میرے اوپر گدوں کے بارے میں کچھ نازل نہیں ہوا سوائے اس ایت کے جو بل بہت جامع ہے جامعہ کا مطلب کیا ہے شامل عام کون سی فمین یامل مسکال ازراتن خیریہ ومین یامل مسکال ازراً یہ دیکھیں عام کیا ہے فمعین جو بھی عمل کرے ایک ذرہ کے برابر خیرن خیر کا خیر کا جو بھی آپ عمل کریں گے یارا اس کا بدلہ آپ کو ملے گا وام یامل مسکال اضرات شرر یارا اور جو بھی عمل آپ شر کا کریں گے اس کا بدلہ آپ کو اس کی سزا کو ملے گی تو اب اس میں گدے کو آپ نے شامل کر دیا اس لفظ میں گدے کا کیا تعلق بنتا بھائی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ ایت نے عام اصول دے دیا ہمیں کہ جو بھی خیر کا کام کریں گے ثواب ملے گا جو بھی برا کام کریں گے گناہ ملے گا اب اگر گدا رکھنے کا مقصد اچھا ہے تو سواب ملے گا گدا رکھنے کا مقصد برا ہے تو گناہ ملے گا سمجھے میرے بھائی کہ نہیں سمجھے اور یہ امام نبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے پتا چلا کہ عام لفظ کو مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے جیسے نبی صلی صحم نے یہاں پہ پکڑا اس کے عموم کو کہ جو بھی عمل آپ خیر کا کریں گے اس پہ آپ کو ثباب ملے گا اور جو بھی عمل آپ برائی کا کریں گے اس کے اوپر آپ کو برا ملے گا پالنے کے جواب میں جی ہاں سمجھے میرے بھائی اجی. تو یہ دلیل ہوئی نا ہمارے قاعدہ کی ٹھیک ہونے کے بارے میں خموش لگتا ہے آپ میرے ساتھ نہیں ہیں اس وقت آپ میرے ساتھ نہیں ہیں تو وہ کیسے ہوں گے میرے ساتھ آپ تو مان جائیں جی دوسرے نمبر پہ ایک اور دلیل جی سے لے لیں پہلی ایتوں کا نمبر تو نہیں کسی نے لکھنا ہمیں یہاں مسکالا نمبر ہے بھی نہیں ویسے میرے پاس لیکن آپ کو سورت کا پتا ہے اب دوسری حدیث ہے بخاری شریف کی دوسری دریل بخاری شریف کی 1816 1816 ون آپ مجھے پتا ہے تھک چکے ہیں لیکن یہ چاند ایک گھنٹے ہیں بس ٹھیک ہے تو برداشت کر لیں جلدی سے بس یہ دریل میں آپ کو دیتا ہوں 1816 چلیں یہ حدیث کے راوی کے نام ہے کاب بن اجرا کاب بن اجرا آئین کے ساتھ اجرا کاجرا یہ وہ صحابی تھے جن کی سر میں کیا تھیں جوئیں تھیں اللہ خوش رکھے آپ کو تو اور احرام باندھا ہوا تھا احرام باندھا ہوا تھا اور تکلیف محسوس کر رہے تھے بہت زیادہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا جب آپ کے اوپر یہ ایت نازل ہوئی ایت کا نمبر لکھ لیں سورہ بکرا ایت نمبر 196 سو سورہ بکرا ایت نمبر 196 اس میں کیا ہے کہ فمن کام ان کو مریضن جو تم میں سے مریض ہو او بھی عدم مراسی یا اس کے سار میں تکلیف ہو تو کیا کرے بال ملوا سکتا ہے کرنا کیا ہوگا ففیدیا تلفیدیا دینا ہوگا من شیام روزے رکھ لے او اس یا صدقہ خیرات دے دے اور نسک یا بکرار ذبح کر دے ٹھیک ہے اب یہ لفظ جو ہے کہ من جو بھی لفظ عام ہے من جو بھی لیکن امر ایت نازل ہوئی کس کے بارے میں کابل اجرا کے بارے میں اب لوگوں کو خطرہ تھا کہ شاید یہ کابل اجرا کے بارے میں ہی ہوگی لیکن لفظ تو عام ہے من جو بھی سے. وہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کابل اجرا یہ تمہارے لیے ہوئے نہیں لفظ ہے بیمار ہو جس کے بھی سر میں تکلیف ہو تو اس لیے کابل اجرا نے کہا نازلت فی خاصتا یہ ایت خصوصی طور پہ میرے بارے میں نازل ہوئی ہے لیکن وہی القم عامہ۔ اس کا حکم تمہارے لیے عام ہے واقعہ میں بنا ہوں وہ واقعہ میرا تھا قصہ میرا تھا جس کی وجہ ہے لیکن لفظ جب لازر ہوا تو عام ہے اس لیے اس کا حکم سب کے لیے عام ہے جی کیا مت کیا مت اور تی... چو... اکلی لحاظ سے آپ یہ لکھ لیں کہ میرے بھائی جب عام کو آپ مخصوص کرتے ہیں تو آپ قرآن پاک میں کمی کر رہے ہیں اور یہ بہت بڑا جرم ہے جب عام کو آپ بغیر دلیل کے مخصوص کرتے ہیں خاص کرتے ہیں تو قرآن پاک میں آپ کمی کر رہے ہیں اور یہ بہت بڑا جرم ہے اور چوتھی دلیل وہ آپ سن چکے ہیں پہلے میں نے کہا تھا بار بار ذکر آئے گا تو وہ ذکر صرف آئے گا ویسے دلیل آپ جانتے ہیں صحابہ کرام نے کیا کہا ولم سمان ام بے انہوں نے کیا سمجھا اس سے کہ <سطور> عام ہے یہ عام ہے ٹھیک ہے نا کیوں کیونکہ ظلم نقدہ ہے اور اس سے پہلے کیا آیا ہے لم اور عربی کا قیدا ہے یہ قیدے انہوں نے اس طرح نہیں پڑے تھے جیسے ہم بول رہے ہیں لیکن ان کے ذہنوں میں موجود تھے ان کے سلیقے میں موجود تھے یہ قیدے تو قیدا یہ ہے کہ نکرا آ رہا ہے نفی کے بعد تو یہ عموم کا پلا دیتا ہے اس لیے ہر ظلم اس کا حصہ ہے تو انہوں نے عموم سمجھا انہوں نے عموم سمجھا عموم کو مضبوطی سے پکڑا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں پہ دوسری دلی لے کر کہا نہیں یہاں پہ یہ عام ظلم مراد نہیں ہے اس کا مطلب یہ لیکن آپ نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم نے عموم کو عموم سے دلیل کو بنایا عموم کو یہ نہیں کہا آپ نے ان سے یہ نہیں کہا کہ تمہارا قاعدہ غلط ہے قیدا صحیح ہے لیکن کہا یہاں پہ وہ معنی نہیں جو تم مراد لے رہے ہو ٹھیک ہے میرے بھائی تو یہ تھا پہلا قاعدہ اور مجھے امید ہے کہ یہ پورے قرآن پاک میں گھومے گا جگہ جگہ عام کے لفظ آتے ہیں اور جگہ جگہ مفسرین کئی مفسرین کو عادت ہوتی ہے کہتے ہیں یہ ابو جہال کے بارے میں ہے یہ ابو اللہ کے بارے میں ہے یہ ابو لبھ کی بیوی کے بارے میں ہے یہ ابو بکر صدیق کے بارے میں ہے یہ جناب علی کے بارے میں ہے ولدین معاون شدہ القفار سے مراد عمر ہیں روحما سے مراد صدیق ہیں آگے کیا طرح امر سے مراد جناب علی ہیں یہ کیا کر رہے ہیں بھائی آپ ہاں اگر کہیں سے ثابت ہو جائے تو زیادہ زیادہ آپ یہ کہیں گے کہ وہ بھی اس میں داخل ہیں جیسے کا پل اس حکم میں داخل ہیں یہ نہیں ہے کہ صرف حکم ان کے لیے نازل ہوا ہے سنجے میرے بھائی اور میں پھر بتا دوں پبلک کو وہ مفسل اچھا لگتا ہے جو ہر عہد کے بارے میں لکھتا جائے یہ ابو گلاب کے بارے میں ہے ابو جال کے بارے میں ہے کہتے ہیں ہاں وہ مفسر بڑا اچھا ہے پوری تفصیلات دیتا ہے اور ہمارے جیسے تو وہاں کون مفسر مانے گا پھر کہ ہمارے پاس تو یہ معلومات نہیں ہوں گی ہر عہد کے بارے میں کہ اس کو فٹ کرتے رہے ایک ایک آدمی کے اوپر اللہ عیت نازل کریں یعنی کہ پوری دنیا کے لیے اور ہم اس کو بوجھال کے ساتھ محسوس کر دیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی تفصیلات فرمائیں اور عشاء کے بعد جلدی آ جائیے گا یہ آخری ایک ڈیڑھ گھنٹہ جو آپ سے لینا ہے اس کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ